اللہ تعالیٰ و تبارکہ قرآن المجید والحرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمن ادخلو فی السلم کاف ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم ادو مبین صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسولہن نبی القریم و اوف الرحیم اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران واخرجنا الجنة بالقران ونجنا من النار بالقران قال الله تعالى وتبارك في شاد حبيبيه مخبرا بذا ان الله و الملائكه تصلون على النبي يا اي الذين امنوا صلوا عليه صلو وسلموا تسليما السلام السّلام علیکم تمام عمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدور کریم کی ذات پاک کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال شش جہات بھی اللہ وعلا کی حمد و الصنا کے بعد حضور نبی یکم شفیع ام رسول مختشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے مالک رقاب امم فخر ارب و اجب والی کون و مکان سیاح لا مکان سید ان سجاں سرور لالا رخان نی ررے تاپام سب نشین مہبشاں ماہی خوباں شہن شاہ حسینہ دورام سب پہلے زہرا جمانہ جلوائے صبح اذل نور ذات لم یزل پائے عالم فختب و نیر راستار ما فخطارے علم شاہ معصوم آمنہ محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضول ناز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاام ضبیر اختشام مراد علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ الباقارہ سے آیت نمبر دو سو آٹھ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شبق حاصل کیا اسی کے ضمن و زیر میں کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل مت الحق جاری فرمایا شاد اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ولا خطواتِ شیطان اور شیطان کے گھروں کی پیروی نہ کرو ان لگوم آدر <مُبِين> بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پہلے ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ بظاہر حصول حاصل دکھائی دیتا دکھا. ہے جو چیز پہلے ہی موجود ہو اس کا مطالبہ اصول حاصل کہلاتا ہے جو لوگ اس حال کے اندر بیٹھے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ جو حال کے اندر ہیں وہ حال کے اندر آ جائیں تو یہ اصول حاصل ہو جو لوگ باہر ہیں انہیں تو کہا جا سکتا ہے جو, جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں جو پہلے ہی اندر ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اندر آ جائیں تو وہ تو پہلے ہی اندر موجود ہیں تو یہ ہے اصول حاصل اور اصول حاصل محالست جو, جو پہلے ہی حاصل ہو اس کے اصول کا مطالبہ محال ہوا کرتا ہے یہاں بظاہر باقی و نظر میں مصول حاصل دکھائی دینا ایک اور اے ایمان والو ادخلو فی اسلام میں داخل ہو جاتا تو اہل ایمان کو یہ کیوں کہا گیا ہے امام رازی نے دیگر گفتگو فرمائی کی. اور چار پانچ اخبار نقل فرمائے ایک تو یہ اہل ترات اہل ضبور اور اہل انجیل ہوا ہے انجیل اور ترات پر ہی لانے والوں اب مصطفیٰ کریم قرآن لے کر ہیں اب اسلام کے دامن میں آ جائے ایک تو یہ ہے اگر یہ قبل کو بیان کیا جائے تو اصول حاصل کا جو اعتراض پڑتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اجمال و تفصیل کا علاقہ بھی باعث بیان کیا اے مجمل ایمان لانے والوں کو فصلی مان لیا اے دعوی ایمان رکھنے والوں سل سے لے کر کون تک اسلام میں آ جائے اور اگر ہم اس کا شان نزول سمجھ لیں جو ابن جریر نے اور دیگر موتبہ فصلی نے بیان کیا ہے تو اس کا شان نزول سمجھتے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی اور یہ جو اعتراض ہے اس کا خود و تفیہ ہو جائے گا اس کے شان شانزول کے بارے میں جمہور مفسرین نے جو رائے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو حضور کے چہرے کی چمک سے مدینہ کی گلیاں چمکنے لگی اور شارم نے لکھا ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو شعر نے لکھا ہے کہ وہ نور فقط مانوی بلکہ حصہ نور تھا مانوی نور جس کو عقل نور قرار دے علم نور ہے ہدایت نور ہے سچائی نور ہے عدل و انصاف نور ہے قرآن نور ہے اسلام نور ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عقل انسانی نور قرار دیتی ہے اس کو کہتے ہیں مانوی نور دور مانی اور نور حصہ وہ ہوتا ہے جس کے راقوت بادشاہ سے آنکھ دیکھے یہ جو چمکتا ہوا دیوان کے اوپر نور کی چرمیں پڑ رہی ہیں <laughs> اس کو کہتے کہ اسی دور. حضور مدینے میں آئے تو مدینے میں اپنی دیواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا. اور حضرت عائشہ قول ہمارے سامنے اس بات کی دلیل ہے بات میں سوئی گما بیٹھی ح تو میں آئے پھر کیا تو حضور کے چہرے کی چمک سے میری گمی ہوئی سوئی مل گئی ایسی روشنی ہوئی ایسے اجالے ہوئے تو جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینے کی گلیاں حضور کے نواز سے چمکنے لگی اور شارع نے لکھا کہ یہ دور اسی تھا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کے چہرے کا عکس بڑھتے ہوئے دیکھا تھا اب آنے والا بڑے تم سے شان و شوکت سے پروٹوکول سے اعزاز و تکریم سے آیا تھا تو آنے کی دہائی مچی تھی کہیں تالا کی سبیں کہیں معصوم نندی بچیاں تھیں دم بجاتی تھی رسول پاگی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا کہ تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے علی گھرانے کی چھوٹے گھر کی نہیں ہیں بڑے گھر کی نبی کے آنے کی خوشیاں منانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتی ہیں ہم ہیں بچیاں نجار کے علی گرانے کی اور کیوں گیت گا آج خوشی ہے آمن کے داد کے تشریف گانے کی کتاب الجرا مسلم شریف دیگر حضور کے کے آنے کا منظر کیا اور کیسا تھا؟ کیسے چہروں پہ خوشیاں تھی؟ اور کیسا انداز کے ساتھ، نا یا محمد یا رسول اللہ، انداز سے یہ نارے لگا رہے تھے و کی کیسی تھی؟ اور جب حضور کی کالی پہاڑیوں کی نکلے تو یوں لگا جس طرح کالے سیاہ بادلوں سے چاند چڑھایا گا. تو وہ جو منظر تھا کمال ہو گئے انہوں نے تو آگے بڑھ کے دست کرتا ہے حضور حضور گھر نا ہم نے گھر سجایا ہوا ہے صفائی کی ہوئی ہے دالان کھلے ہمارے افراد بھی کافی حملہ کرے گا وہ توڑ جواب بھی دے گی، ہم آپ کی جان کی حفاظت بھی کریں گے نا کر ناکا, کی کی ناکا کی معمولہ تو محنت ماہ راہیں چھوڑ دو یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم پہ معمول ہے جہاں خدا کرے گا وہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے جب قبیلہ حضور تو آ جاؤ نا یہ تو آپ کے مامو کے گھر ہیں یہ تو آپ کے اپنے گھر ہیں لیکن غبار نکل دو کی راہیں چھوڑ دو پھر ہوا کیا نیو آدھا پرونا ہے اور پھر سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے جن کی خالی جگہ بڑی ہوئی تھی مدینے والے وہاں خوش کیا بنایا مکان حضرت ابو ایوب بنساری کا تھا وہ بھاگ کے آ گئے حضور اب تو میرے مقدر جاگ چکے ہیں اور پھر زبان حال سے کیا کہہ رہے شاہ شاہ میں دیکھ رہے ہیں اتنا لطف آ رہا ہے اور جب صحابہ نے کھلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوگا کیا, کیا کیفیت ہوگی ان کے دل کی کیا ان کے اندر وہ نور طرح ہوگا کیسی بہار آئی ہوگی مدینے کی گلیوں میں ایسے رجالت اہلے ہوئے ہوں گے مدینے کی گلیاں سنا سنا بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے نظرانوں کا کاروبار چلتا تھا اب جب لوگ راگے بونے لگے وہ پریشان ہو گئے کہیں ہمارے نذرانے ختم نہ ہو جائیں ان کے اولا وہاں جڑے بیٹھے اب کیا بیٹھے عبداللہ ابن سلام پڑے لکھے شخص دی یودیوں میں سے اور بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ بڑا تھا انہیں کہا عبداللہ ابن سلام تم جاؤ اور جا کے اس شخص سے بات کرو سوال کرو اتهراز کرو اگر جواب معقول ملے تو پھر ہم ماننے کے لیے سوچیں گے ورنہ ڈٹ کے کہیں گے وہ تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے علماء یہود کے ہاتھ اٹھ گئے لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور ہی کہہ دی سودا کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے <تصفح> عبداللہ ابن سلام یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں میں موجود ہے ابو دودھ باپ فضل صدقہ میں بھی موجود ہے اور بھی کتب میں موجود ہے اور ایک سیہا کے علاوہ دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے انہوں نے سو سوات خانہ ذہن میں ترتیب دیے۔ یہ کہوں گا یہ بات کروں گا یہ پوچھوں گا لیکن جب حضور کی خدمت میں پہنچے سلا رحمی پہ بات حضور کر رہے تھے جو تعلق توڑے اسے اس جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو جھولیاں پھا جو ظلم کرے اسے معاف کر دے یہ حضور کی بات چل رہی تھی اب ہی جا کے کونے میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد آگے ہوئے آقا کا بچہ کدھر آئے وہ کہا حضور غلام بننے آیا سارے سوال کی طرح اڑ گئے دماغ سے ملا رومی مرشد اقبال بولتے ہیں اے لکھا تو جواب ہر سوال ہر شود ہر مشکلت بے کیلو و کال تیری تو ملاقات سارے سوالوں کا جواب, جواب اور مریدِ رومی بولا کلندرِ لہوری بولا شہرِ اقبال کے باسیوں تمہیں فخر ہے اقبال بولا اقبال کہنا لگا یک نظر کردی و آدابِ فنا مختی وہاں خنک روزے کے خاشا کے مرابا سوختی کیا بات ہے تم ایک نظر کی سارے مسئلہ حل کردی ہے نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو کھانا خراب کر دے سارے مسئلے حل ہو گئے کلمہ پڑ کے غلام ہو گیا جو کان یہ سننے کے لیے کہ ابھی خبر آئے گی کہ مسلمانوں کے نبی کو کوئی جواب نہیں آیا ان کے کانوں میں یہ خبر پڑی تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی جب انہوں نے یہ بات سنی تو تھوڑے تھوڑے آئے اب دلہ سلام ت نے یہ کیا, کیا؟ نے یہودیت کی ناخواہ لوگ کر دی کچھ سوال پوچھا ہوتا بات کی ہوتی ہم سمجھتے لاجواب ہو گیا ہم نے سوال بھی کوئی نہیں کیا محبوب کو دیکھا اور جمالے جہاں آ رہا زیارت کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جوتے کا تو نہیں ہو سکتا ایسے چہرے تو سچوں کے ہوا کرتے ہیں اب عبد اللہ ابن سلام اسلام لے آئے وہ اسلام لائے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 کوئی ہے ہے جائز ہے اونٹ کا اگر اسلام پابند نہیں کرتا لیکن عبداللہ ابن سلام نے اس ذہن سے اونٹ کے گوشت کو ترق کیا کہ چونکہ اسلام میں واجب نہیں اور جس دین کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس دن میں اس کا گوشت کھانا دودھ پینا مکرو تھا لہذا ہم نے ضرور کھانا ہے اس لیے انہوں نے اس نیت سے اونٹ کا گوشت کھانا طے ہوا بلکہ ایک روایت میں ایک انہوں نے حضور سے عرض بھی کی حضور ہم دو شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ہم دینیں مصطفیٰ پہ بھی عمل کریں دینیں موسی پہ بھی عمل کریں ہم طاقت رکھتے ہیں اس میں جب انہوں نے یہ عمل کیا اس خیال سے کہ یہودیت کی وہ اور رسم جو میں مدتوں سے ادا کرتا آیا ہوں اور بچپن سے کبھی نہیں کھایا اب ضرور کھانا ہے میں نے تو اللہ تعالی نے یہ آیتِ کریم النازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے طلاب کی یا ایوہ اللہزین آمن ادخلو فی السلم کاف اے ایمان والو اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ اس چمن میں پیرے بلبل بل ہو یا تلبیز کل حضرت اقبال کہتے ہیں اس چمن میں پیرے بلبل بل ہو یا تلبیز یا سرافہ نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر اگر اسلام لائے وہ تو سر سے لے کر पांव तक تمہیں اسلام میں آنا ہوگا اور آگے کیا کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں پہ نہ چلو جو تمہیں کہتا دونوں راستہ ٹھیک ہیں حضرت مودے فاضل رضی اللہ عنہ کو توراۃ پڑھنے سے منع کر دیا کتاب تو وہ بھی اللہ لیکن کہا کہ اس نرغے میں نہ آنا اس چال میں نہ آنا جو مریض دو ڈاکٹروں سے سے بھی وقت وقت اسے ملے. ڈاکٹر کی دوا لے لیتا ہے تو گوارا کرے گا تو جو ہے وہ میری, میرے عمل کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا شریعت یہ اجازت نہیں دیتی مزہ ہے ان میں, میں شکل نہیں لیکن جب تم نے اسلام قبول کر دیا اور اسلام صاحب کا جملہ ادیاان کا ناسخ ہے لہٰذا غیرت ہے اسلام کی کہ جب تم میرے ہو گئے ہو اب کسی سمت تم نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھنی تمہارے گھر میں کمی ہے کہ کسی اور طرف جاؤ جی میں میں ہو خیر جاؤں کا مزاج ہماری اب عبداللہ سلام اور ان کے اصحاب کو پابند کیا گیا اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے تمہیں کھانا ہوگا تاکہ ہے چور جائے اور کر تک اسلام نے داخل ہو جائے اب اس زمن کے بہت دیکھا جا یوم آشورہ کا روزہ شریعت اسلامیہ کے اندر بڑا محمود روزہ ہے حضور تشریف لائے جب مدینہ شریف دیکھا کہ یہودی دس وزن کا روزہ رکھتے ہیں کے حضور میں کے تھے اس میں ہیں اللہ اللہ ہی حضور نے خود بھی رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا دیا لیکن ساتھ یہ بھی کی کہ صرف دس سن ساتھ یا کا ملا لو یا پھر نو کا ملا لو تاکہ یہودیوں سے تمہاری عبادت کا فرق محسوس ہو ان سے مشابہت پیدا نہ ہونے محبوب اور پڑھتے کیا ہیں؟ پہلی مرتبہ دیکھا میں, کی میں پہلی یہ تم نے کیا شکر بنا رکھی ہے کہنے لگے ہمارے خدا و ان خسرو پرویز نے ہمیں داڑی مڈانے کا حکم دیا ہے تو اکر قریم غصے میں آگئے ہمارے خدا نے چھوٹے خدا نے تمہیں داڑی مڈانے کا حکم دیا ہے میرے خدا نے مجھے داڑی بڑھانے کا حکم دیا ہے فضل ہے اللہ نے ملک کے لئے امتیاس رکھا ہے داڑی رکھنی چاہیے محمود ہے بلکل کسی کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے مرد اور عورت کے درمیان مشابہت سے منع کر دیا گیا ہے من تشبہ بے قومن فہوا منہم تک فرما دیا گیا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ داری یہود بھی رکھتے تھے عیسائی بھی رکھتے تھے مجدقین مکہ بھی رکھتے تھے کہا تم نے بھی رکھنی لیکن ان سے پرکڑا ہی ہو رہا وہ داری کا استرسال نہیں کرتے تھے یعنی داری کلہ نہیں چھوڑتے تھے تمہارا فرق ہونا چاہیے تمہاری داڑھی اور مشرق کی داڑھی ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے پگڑی کا کہا یہ مربی پگڑی باندھتے تھے فرمایا کی عرب عربوں کے سر کا تاج ہے اور جب تک عرب امامہ پہنے رکھیں گے دنیا پر ان کا بیکار رہے گا اور ہمارے جب عرب امامہ پہننا چھوڑ دیں گے دنیا سے ان کا وکار ختم ہو جائے گا تیل کی دولت کے باوجود جب سے اماما نے چھوڑا تو دنیا کی وہ قدر نہ رہی ورنہ کبھی وہ بات کرتے تھے دنیا تھر تھر باندھتی تھی فرماتے ہیں ارضو کے امام سرکاتہ ہیں اور اگر اس کو اپنائے رکھیں گے تو دنیا پہ وقار رہے گا فضیلت بیان فرمائی اور دل میں شریف کی ایک روایت کے مطابق امام کے بغیر دو رکعت پڑھنا وہ دو رکعت کا ثواب ہے اور جو امام کے ساتھ دو رکعت پڑھی جائے گی اس کا اجر 70 تک پہنچ جاتا ہے سبحان فضیلت ہے امامہ باندنے سے علم بڑھتا ہے جدید تحقیق کے مطابق بندہ سنک سے محفوظ رہ پائے اور بہت کچھ لیکن غروب تین اوقات ہیں جن اوقات میں عبادت نہیں کی جاتی سجدہ کس کو ہے اللہ اور اللہ کو ہر وقت بندے کی فریاد سنتا ہے ہر وقت یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ اس وقت وہ مصروف ہے لہذا اس وقت عبادت نہ کرو ماشاء اللہ وہ تو ہر وقت اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے اس کی عبادت کو دیکھتا ہے لیکن ان تین اوقات میں آپ نے کبھی غور کیا ہو سجدہ مخروب کیوں قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین اوقات جو سورج کو پوجنے والے ہیں ان کی عبادت کے فخر سے اب جب ہم صبح کو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ قبلا کی طرف ہوتا ہے سورج ہماری پشت پہ ہوتا ہے تو یہ شاہبہ آ... بھی پڑھتا کہ ہم سورج کو سہتا کر تین اوقات میں سجدے کی ممانت آ گئی کیوں کہ کی یہ سورج کو پوجنے والوں کو اچرام پتیا کو پوجنے والوں کی عبادت کے وقت ہیں اللہ گوارا نہیں کرتا جب ان کے ساتھ جھکے ہوں تمہارے بھی ج کہا تمہارا طریقہ, طریقہ تم مہراجان یہ پارسیوں کی عید کے دن ہے ان دنوں کے طرف اسلام نے لکھا روزہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ خیال نہ آئے کہ کہیں یہ ان کے دن کی تعزیم ہو رہی ہے بےساکھی ہولی دیوالی یہ جتنے بھی دن ہیں ان ایام کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہے وہ مختلف مٹھائیاں خرید کے لانا کہ آج بسا کی ہے سخت کراہت ہے کیوں کہ ان کے دن کی تعظیم لازم آتی ہے اور اسلام میں کپنا تشخص سکتا ہے اسلام کا کپنا میسج ہے وہ دی چاہتا کہ میرا ماننے والا کسی اور سمت دیکھے شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو وہ منزل کی تلاش تیرے نقشے کا بے باک ہے بات میرے بڑے دوست ہیں وہ یہاں کہا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تلوے کہ نہیں؟ نہیں بات بات کو دیکھا کوئی اس کی نظر پہ چڑھ ہی نہیں سکتا تو جس نے اسلام کو دیکھ لیا پھر کسی سمجھ نظر اٹھا وہ نہیں دیکھ سکتا اسلام کی حیرت ہے وما یا اے ایمان والوں پورے پورے داخل ہو جاؤ اب آپ ویلنٹائن کو, کو دیکھ لیں یا مدر ڈے یا مختلف جو مغرب کی طرف سے ہمارے معاشرے میں آ رکھی ہیں اور ہم جو ہیں وہ اس کو قریب سے اس کو اپنا کر اپنے آپ کو پڑھا لکھا روشن قیابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا غور کرو اسلام کا مزاج کیا ہے وہ تو کہتا ہے داڑھی بھی رکھو تو ان سے فرق ہو پگڑی بھی باندھو ان سے فرق ہو سجدہ بھی کرو ان سے فرق ہو قیام بھی کرو ان سے فرق ہو روزہ بھی رکھو جو خالص عبادتیں ہیں وہ بھی اگر کرو تمہاری فرمایا گیا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو علمان اس کی تفصیل میں لکھا اس لیے کہ چونکہ وہ جو یہود تھے ان کی نماز میں رکو نہیں, نہیں تھا اس لیے کہا تم رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو یہ نہیں کہا تاکہ تمہارا ان کا فرق ہو عبادت کے کھڑے ہونے میں فرق ڈالا عبادت کے لحجے میں فرق ڈالا سجدے کے انداز میں فرق ڈالا روزے میں فرق ڈالا پگڑی سے لے کر داڑھی تک اسلام نے ایک ایک لباس سے لے کر وضع کتھا تک اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک کہا کہیں تمہارا ان کا جوڑ بیلنا ہوئی انہیں دیکھ کر تمہیں یہ ہوتی نا تمہیں دیکھ کر تمہیں عیسائی تمہیں دیکھ کر تمہیں کوئی اس طرح کا بندہ نہ سمجھ لے تم اسلام والے ہو میرے حضور استاد مکرم فرمایا کرتے تھے تمہیں نہ شناختی کارڈ پیش کرنا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں نہ پاسپورٹ پیش کرنا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے اور دیارے بیر میں مر جاؤ تو تمہارے تمہاری پہچان کے لیے اور طریقہ اختیار کرنا پڑے کہ یہ مسلمان ہے یا کچھ ہے تمہاری شلوار بھی نہ اتارنی کرتے تھے کہ تمہاری شکل صورت سورت اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسا ہو تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہیں محمد عربی کا والو اگر آئے ہو تو پھر پورے بٹے یہ نہیں ہے کہتے جی دنیا بھی تو رکھنی ہے مومن کی تو دنیا بھی دین ہوتا ہے کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے. آل حبیب اللہ کر کر کے ہاتھوں میں, پڑ چھالے پڑ ہاتھوں میں تو یہ دنیا داری نہیں ہے پوچھو آمنہ کے لال سے. حبیب اللہ یہ جو بچوں کے لیے کمائی کر رہا ہے یہ جو جو جوان بہنوں کے جہیز کے لیے محنت کر رہا ہے یہ جو بوڑی کمر پہ لاد لات کے مزدوری کر رہا ہے و حبیب اللہ سے معمولی نہ بھی صدقہ لکھتا ہے اپنے کہلاتا ہے تو اگر مومن تو چلتا پھرتا ٹھٹتا دین ہوتا ہے وہ کیوں کہے کہ یہ دنیا بھی لکھنی ہے وہ تو دیکھتا ہے دین کی نظر سے. وہ تو دیکھتے جا خاندانی رسم یہ دین کی بات ہوگی یہ علاقائی رسم ہو گئی. یہ دین کی بات ہو گئی. اور یہ مشرق کی رسم ہو گئی. نہیں نہیں وہ تو اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے وہ شادی بھی کرے تو یہ نہیں ہے کہ صرف نکاح ہی شریعت کے مطابق ہو اور بلکہ وہ بھی اب لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ نکاح بھی دو چار دن پہلے پڑھا لو تاکہ چند لمحوں کے لیے صاحب آتی ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتی ہیں اور سب کچھ وہ ڈھول ڈھمکا چھوڑنا پڑتا ہے وہ بھی نہ چھوڑنا پڑے ہم جائیں شادی کے لیے اور اپنی من مرضی کریں جو شریعت اتنی بھی درمیان میں آتی ہے اس کو بھی نکالو اور جو مرضی کرو بھنگڑے ڈالو جو مرضی کرو دسویں ہنا کے نام سے خوشی کی نمائش کرو کوئی روکنے والا نہ گئی ہے تو دیکھ لو کسی سے مشاورت نہ ہونے پائے تم نے لباس ڈالنا ہے تو دیکھو غلامی نہ جھلک رہی ہو تمہارے لباس سے انداز یہ ہے تمہارا اپنا تشکس تمہارا اپنا کلچر ہے تمہاری اپنی تہذیب ہے،, ہے تم ویلنٹائن ڈیک میں پھول پیش کر رہے ہو یہ محبت کا دن ہے اسلام تو ایک ایک لمحے کی محبت سکھاتا ہے یہ محبت صرف مخالف جن سے جا رہی ہے اسلام تو کہتا ہیں ماں کے قدم چھو یہ تیری محبت ہے ماں کے ساتھ باپ کے ہاتھ چھو باپ کی خدمت کا ان کے سامنے وہ تو کسی محبت سکھاتا ہے وہ آوارہ عورتوں سے محبت نہیں سکھاتا اسلام کے ماننے والوں کا محبوب گلیوں میں اسلام تو کہتا ہے کہ تیرا حج ہے جب ایک مرتبہ تو محبت کی نظر سے دیکھنا کہا اگر کوئی دو مرتبہ دیکھے کہا دو حج ملیں گے کہا کوئی سو مرتبہ دیکھے تم دیکھتے تھک جاؤ دیتا نہیں تھکے دن کی بات کرتے ہو اسلام تو کہتا ہے کہ جب تک ماں باپ اجازت نہ دیں گھر سے نہ ایک دن ماں کتنی بدکسمت ماں ہے وہ جو سال بعد بیٹے کی راہیں تکتی ہیں اور کتنی خوش قسمت آپ کی خیر رکھے تو یہ ہے اسلام یہ ہے دین یہ سال کا سلام ٹیچر ٹیچر ڈے آج ٹیچر کو سلام کرنے اللہ یہ کیسی بات ہوئی سال کے بعد سال بعد پوچھتے کو اسلام کہتے ہیں حضرت علی جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہارون المشید اپنے استاد کے جوڑے اپنی بغل میں دبائے کھا امام مالک کو کہتا ہے حضرت میں اب بادشاہ بن گیا ہوں اور میں برداد کے پایا تخت پہ بیٹھا ہوں آپ نے معطفہ لکھی ہے مجھے پڑھا جائیں کیونکہ اگر میں آیا تو بڑا حکومت کا نقصان ہوگا اتنے لوگ آئیں گے آپ آگے ہیں. آپ کے ساتھ جتنے شکری میں ان کا خرچہ بھی ہوگا آپ آ جائیں امام مالک خرچ پڑتے ہیں اور غصے سے لات پی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہارون تو کیا سمجھا مجھے؟ میں آنا ہوگا اور جس طرح دوسرے شاگرد سے کر کے بیٹھے ہیں تجھے یوں پڑھنا ہوگا پھر امام مالک تجھے حدیث پڑھائے گا ہے یہ ہے استاد کا مقام یہ ہے ٹیچر کا مقام تو آئیے سارے نظام آزمائے جا چکے جس ہم ہیں، لوگ وہاں ہوئے اور راستہ نہیں مل رہا اپنی قوم کو وہاں لے جا چکے ہیں کہ اب واپس آ ہی نہیں سکتے آؤ ان راہوں کے مسافر بن جاؤ جو راہ محمد جاند نے دی ہیں وَيَا السلم اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے تاریخ ہو جاؤ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے اسلام میں جائیں ہمارے کچھ معاملے جس طرح مسجد میں ٹوپی چھوڑ جاتے نماز پڑھ کے ہم نماز بھی چھوڑا تھے مسجد میں ٹوپی اتاری پگڑی اتاری مسجد میں پھینکر خود دکان پہ چلے گئے مسجد میں اور طرح کے مسلمان دکان پہ اور طرح کے مسلمان اسلام یہ نہیں کہتا مسلمان اگر نماز پڑھتے کے نماز کا اثر دکھائے گئے اور نمازیوں کی مضبط کی گئی جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے آگاہ نہیں ہیں خرابی نمازیوں کے خر جو اپنی نمازوں سے ہی آگاہ نہیں ہے نماز پڑھے جا رہے ہیں بھائی یمن برتنے کی چیز نہیں دیتے کوئی پائپ لینے چلے جائے بیٹر دینے چلے جائے معمولی معمولی علماء کہتے ہیں معرون سے مراد وہ جو روز مرہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں دھال دے دیتے ہیں نمک وغیرہ مرچ وغیرہ کسی کو ڈالنے کے لیے دے دیتے ہیں. یہ معمولی معمولی چیز ہیں تو وہ اتنے سخت ہی رہے ہیں ہم دیتے بڑے خشک بنتے ہیں نماز نہیں پڑھے جا رہے اللہ فرماتا یہ نماز سے آگاہی نہیں ہے اگر انہوں نے نماز پڑھی ہوتی تو انہیں نماز سکھاتی کہ تم نے کس طرح معاشرے سے پیش آنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ کے مسجد میں چھوڑا حاج کر کے وہاں چھوڑا تو یہاں تیز اور حاجی صاحب زیادہ جو لوگوں تر کھالو چیڑے یہ نہیں اگر حج پڑا ہے حج کا جہاں اظہار ہونا چاہیے وہاں تو لبیک لبیک کہتا رہا غریب امیر ایک ہی سب میں کھڑے تھے وہاں اور وہاں ایک لباس یہاں آ کر ہم چھری شروع کرتے سمجھ لو حج کی روح کو نہیں پا سکا تو اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر موقع پہ تعلیم دی ہے بلکہ آقا کریم قدیم نے فرمایا انا لگو مصر الوال میں تمہارے لیے باپ کی جگہ میں ہوں اگر تم میں سے کوئی استنجا گاہ میں جائے تو اپنا بایاں قدم آگے رکھے یعنی یہاں تک حضور نے امت کو تعلیم دی فرمایا یا یوہ لذین السل میں اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس چمن میں پیروے بلبل بل ہو یا تلویز گل یا سراپا نالا بنچا یا نبا پیدا نہ کر